قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے یہ اعتراض کیا ان غیر مسلموں نے تو یاد رکھیے قبلہ اس جہد کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اب یہاں پر ایک تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کر دو کہ یہ بات ہماری نالج میں رہے کہ حضرت آدم علیہ سلام سے لے کر حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا اور مسلمان بھی مدینے منورہ میں آنے کے بعد تقریباً سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبل میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا میز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا ہے بیت المقدس کا حج کبھی بھی نہیں ہوا اور پھر جو یہ فرمایا تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے یہاں پر بڑی خوبصورت جواب دیا جا رہا ہے اعتراض کا جواب دیکھیے جواب یہ ہے کہ قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے کسی کو اعتراض کی کیا کسی कि, कि, کو, کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے وہ یا فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق کو مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں وہ جدھر مو کرنے کا حکم عطا فرمائے گا ہم ادھر اپنا مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہوئی اعتراض اس کا جواب اور اس کے دلائل یہ ہے قرآن کریم یہ ہے میرے رب کا کلام ایک اعتراض پر کتنا واضح جواب دیا اس پر تو بہت ساری آیتے ہیں لیکن چلے آج آپ کی دلچسپی بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گی آپ کو مسجد کملتے کی زیارت کراتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت سا گل گلدستہ ہے یعنی وہ مسجدیں جہاں پر قرآن کریب کی وہ آیت قریب بھی کا اپنا چہرہ پھیر دو مسجد الحرام کی طرف اور انشاءاللہ شاء آپ کو آیت کریما بھی دکھائی جائے گی سنائی بھی جائے گی اور مسجد قبل عطین کی زیارت بھی کروائی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد لرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ وَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف مو کرنا تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا مو پھیر دو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 آیت نازل ہوئی اور یہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی ابھی دو رکعتی ادا فرمائی تھی کہ بیت المقدس سے قبلے کی طرف یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا اس مسجد کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مسجد بنو سلیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہیں پر ہی قریبی بنو سلیم کا قبیلہ آباد تھا اور یہ کیا پیارا واقعہ تھا فار مکہ نبی پاک علی السلام کو یہ کہا کرتے کہ تمہارا دین ہم سے الگ ہے مگر قبلہ ایک ہی ہے مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں میرے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور میرے رب ازل کی طرف اس بیا یہ تمنا ہوتی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ ہو جائے اور یہ حکم نازل ہوا اور دو رکعات کے بعد شبلے کی طرف حکم ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیا اعلیٰ حضرت وہ شعر یاد آ رہا ہے کیا خوبصورت شعر ہے کیا ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے محمد الحمد للہ اب رہتی دنیا صابۂ مشرفہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتی ہے وہ بہراب بھی دیکھ لیجیے آج بھی نشانی کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی بڑی عشق کی بات ہے دورانی نماز نبی پاک میں رخ چینج کیا صحابہ کرام نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا سارے صحابہ جماعت میں شامل تھے سب نے رخ تبدیل کر دیا بہرحال عشق کا بھی واقعہ اور نبی پاک کی رضا کس طرح یہاں پوری ہوئی لیے واقعہ اسی مسجد میں پیش آیا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کی زیارت آپ سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کی برکت نصیب فرمائے ماشاء علی اللہ علیہ علیہ اللہ محمد. محمد ماشاءاللہ یہ مسجد قبلتین کا تھوڑا سا تعارف اور وہاں کی کچھ زیارت آپ نے کی مجھے کالس کا کہا گیا یا کچھ کالس لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واضح حسین نام میرا کرانچی سے بات کر رہا ہوں ابھی کانچی صاحب کو ایک صاحب نے کال کی تھی کہ وہ ہمیں شرم آتی ہے قرآن جیسے تو میں بہتر سال کا عمر کا بندہ ہوں تو میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اس میں شرم کی بات نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ یہ قرآن پاک کے ساتھ پڑھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالیٰ حمت دے اور توفیق دے, دے. السلام आ. علیکم, علیکم, علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکمہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جذبہ دے اور آپ کے لیے اس کے سیکھنے میں آسانی عطا فرمائے اور ہمارے جوانوں کو آپ کی کال سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور کال چلائیے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاء اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں خود بھی جو ہے قرآن شریف سیکھوں گا اور اپنے والدہ اپنے گھر والوں کو سکھاؤں گا ان شاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی ان کولوں سے ہماری ہمت بنتی ہے جی ہاں ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار لوگ سن بھی رہے اور سمجھ بھی رہے اور مان بھی رہے یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے یعنی آپ کو تو ہم نے قرآن درست پڑھنے پر ہی ترغیب دلائی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی کرور رحمت ہے کہ یہ چیزیں لوگ سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اور قبول بھی کر لیتے ہیں اللہ آپ کو جزائر خوشی ہوئی اللہ آپ کو بھی دنیا آخرت میں خوشیاں نصیب کرے قول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد اطاری ضیاء کوٹ ہے کلام الہی میں شمس تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ماشاءاللہ اللہ قرآن پڑھنا قرآن پڑھانا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے حدیث پاک کا خلاصہ اور تم میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت ہے قرآن کرنے والا ہے الحمد عمران بھائی مفتیا نے اکرام کی آپ کے اس پروگرام کی ترغیب سے الحمد للہ پاک کی تلاوت شروع کر دی ہے اللہ تعالی صحیح پڑھنے اس کو سمجھنے اور دوسروں کو بھی سیکھنے سکھانے کی توفیق تع فرمائے اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو رات پر دن گیارہویں اور بارہویں کے صد کے ترقیاں آتا فرمائے ماشاءاللہ قرآن سکھانے کا یہ سلسلہ کیا ہی بات ہے جناب مختصر وقفے میں ہر کوئی سیکھ سکتا ہے چھوٹا بڑا بوڑھا مردوں میں عورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو بھی قبول فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہ نہ ہو زندہ نہیں یہ دو زخ تیرا بندہ ہو کر دعا کی درخواست ہے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی اور اچھی اچھی نیتیں بھی اپنی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی کامل محبت عطا فرمائے میں نے نیت ان روزانہ ایک کوئی حکایت یا واقعہ قرآن پاک سے عشق و محبت کا اس کی تلاوت سے عشق و محبت کا بھی بیان کروں جیسے کہ آج ابتدائی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے واقعے سے کی کہ خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آک مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صاحبی سے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کرو مہدی سے پاکا خلاصہ کرو قرآن کی تلاوت کرو ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا اب مجھے پڑھنے کا فرما رہے ارشاد فرمایا محبوب کا کلام ہے دوسرے کے منہ سے سننا اچھا لگتا ہے محبت مجھے پیاری بات ہے میں نے پڑھی ہیں یہ روایتیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کوئی تلاوت ہوتی تو آکا صلی اللہ تعالی وسلم حد رویا کرتے تھے اتنا پیارا قرآن ہے ہم ہم اسے کھولے تو صحیح ہم اسے پڑھے تو صحیح اس میں اتنے مضامین ہیں پیارے رب کریم نے ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اتنے سارے احکامات عطا فرمائے میرے بندوں یہ حرام ہے مت کرو فلاں کی اجازت دی ہے فلاں سے بنا کیا ہے بغیر ہائے افسوس ہم سے قرآن مجید کھولا بھی نہیں جاتا کھول لیں تو پڑھا نہیں جاتا پڑھ لیں تو سمجھا نہیں جاتا اور اگر سمجھ بھی لیں عمل نہیں کر پاتے ہماری حالت بہت بری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم پر اس ماہ رمضان کے صدقے میں کرم فرمائے اور ہمیں قرآن کریم درست پڑھنے کی روزانہ پڑھنے کی یہ میرے رب کا کلام ہے جس طرح روزانہ آپ کام سے چھٹی نہیں کرتے روزانہ کھانے کی چھٹی نہیں کرتے روزانہ پینے کی چھٹی نہیں کرتے بہت سارے کام جب روز کرتے ہیں جب میرے رب کا کلام روز نہیں پڑھ سکتے آپ کر لیں نیت روزانہ پڑھا کریں میرے رب کے کلام کو پڑھا کریں تو فک و لائی دے گا تو ہے کلام بھی رب کا پڑھنے کی توفیق بھی اللہ دے اور پڑھے تو ثواب بھی اللہ دے کیا اس کی ہے اس کی قریبی اس کی کریمی ہے اس کی قریبی ہے میرا رب بڑا کریم بڑا رقیم ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب کرے تو اتنا پیارا یار میرے رب کا کلام حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے رض کی کہ دلوں کے زنگ کا کیا علاج ہے اس فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور موت کی یاد تو موت کی یاد بھی اور قرآن کریم کی تلاوت یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کے اللہ تعالی کی رحمت داخل ہوتی ہے رحمت کا می برستا ہے اور دلوں کا زنگ یہ دھلتا ہے کول چلائیے میرا نام فاتمت سلسلہ بہت اچھا ہے میرے رب کا کلام میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سلامت رکھے اور میرے لیے دعا فرمائے میں پڑھائی میں دھیان رکھوں اور عالمہ بننا چاہتی ہوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ باب المدینہ کراچی سے فاطمہ اتاریا اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے آپ کو سنت بھری آفیت بھری طویل زندگی دے آپ کو آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اور آپ کو قاریہ بنائے آپ کو عالمہ بنائے آپ کو مفتیہ بنائے اسلامی بہنوں کا عالمہ مفتی بننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اسلامی بہنوں میں شرقی رہنمائی کے معاملات بڑے پیچیدہ ہیں میری بڑی تمنا ہے کہ اسلامی بہنوں میں صحیح عالمہ اور مفتیہ مفتیاں مفتیاں ہو آزر امور مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفتیہ بھی تھی مفتی تھی لیکن ہو واقعی مفتی وہ جو ہمارے مدنی ماحول کی اسلامی بہنیں جو درس نظامی وغیرہ کرتی ہیں ماشاءاللہ ایک تعداد درس نظامی کر چکی ان کو چاہیے کہ اپنی قابلیت میں اضافہ کرے اور کچھ ایسا نظام بنائے دار الفت سنت کے ذریعے کہ وہ اپنی علم کو ان تمام چیزوں کو اور بڑھائیں اور ایک ایسے اسٹیج پر آئیں کہ انہیں دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے اگر اجازت ملے تاکہ وہ رہنمائی کر سکے امت کی اسلامی بہنوں میں مسائل بہت زیادہ ہیں بہت ایسے مسائل ہوتے ہیں جو شاید اسلامی بہنیں مردوں سے نہیں پوچھ پاتی لیکن پوچھنا تو پڑے گا جب شریعہ کام ہوں گے گھر کے ماہرین کے ذریعے اپنے مسائل کی آگاہی ہونی چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعال محمد ہمارے سلسلے کا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے قرآن کریم کی پیشگوئیاں آئیے سنتے قرآن کریم کی پیشگوئی پیشگوئی کا تعلق ہے یعنی کفار نہ دین اسلام کو ختم کر سکیں گے اور نہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر خیر کو روک سکیں گے یہ قرآن مجید کی پیش گوئی ہے اور یہ پیش گوئی قرآن مجید میں کہاں بیان کی گئی ہے یہ سور توبہ کے اعتماد بتیس سے بیان کی گئی ہے آئیے کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے یعنی اگرچہ برا مانے کافر اس آیت میں نور سے برات دین اسلام یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں کہ جو یہ بیان ہوا نا کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے برا مانے کافر تو اس آیت میں نور سے برا دین اسلام یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائلیں اور نور بجانے سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین مٹانا ہے یا قرآن کو شائع نہ ہونے دینا یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو روکنا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سے چیڑ جانا تو فرما دیا کفار کی حرکتوں سے نہ دین ختم ہوگا نہ اسلام کی شوقت میں کمی آئی اور نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں فرق آئے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا اور آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کفار کی تمام تک کوششوں کے باوجود اتنی کوششیں ہوتی ہیں جس کی اگر میں بیان کرنے جاؤں تو شاید بہت بڑا سلسلہ ہو جائے گا تمام تک کوششوں کے باوجود دین اسلام کو سفا سے مٹایا نہیں جا سکا اور میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کو روکا نہیں جا سکا میرے آکا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے کیا خوب ارشاد مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو گٹا ہے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر تو ہم نے اے حبیب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے قرآن مجید کی یہ پیش گوئی ہے اور الحمدللہ للہ قرآن مجید کی پیش گوئی یہ اٹل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علم